اسمرحمن و الرحمن الرحیم اللہ وحمد علیہ محمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شعیح شاستر واٹس ورسو گروپ تمام گروپس کن سما جس میں برادران خان شاستر اسلام شی تمام ہندوستان پاک انڈیا عربہ شاست پہ اور تمام سامعین السلام فضائل تحصیلہ فضل سر درست میں سے درست نمبر سولہ ہیں لیکن آج ہم ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں کیونکہ فضائل اہل سی فضائل امیر المومنین چودہ درس پہ ختم ہوا اور آج ایک اور کتاب جو حضرت امیر کا بی صدر اللہ علیہ نے مولالیہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے اور اس کتاب کا نام جو ہے اروئین سی فضائل امیر المومنین ہاں جی سی فضا امین المومن کے نام سے ہے کہ میں 40 حدیث مولا علیہ علیہ السلام کے بارے میں نقل فرمائے حضرت امیر کبیر حضر الحمدانی نے مختصر اور بڑی جامع حادیث ہیں اس میں ان میں سے جو ہے پہلا حادیث جو کہ مولانا علیہ السلام کے بارے میں ہے اور یوں سمجھو ہمارا اس کتاب فضائل شیب امیر المومنین میں سے پہلا درس ہے اور سابقہ سلسلہ درس کے لحاظ سے یہ پندرہ نمبر درس ہے چونکہ چودہ اس سے پہلے ہو چکا ہے تو یوں سمجھو پندرہ ابلی ایک بن جائے گا تو تاخیر لوگوں کو سمجھا جائے تو اس کتاب کا پہلا حدیث جو ہے میر کا میر علیہ اور اس میں جتنے بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھار نقل ہمارے ہمارے قال نبی صلی اللہ بسم اللہ الرّحمن کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا لو ان ریاض اقلام البر مداد تعصل والجن حساب ال ولاس كطابن ماس وز الب نہ بالب امير كا بلحما جس نے كا فرمات فرماتيں مولا رسول اللہ کے پاک نبی ہاں ختم اللہ بیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان ریاض اغلام اگر تمام جو ہے اگر بے شک تمام درختان تمام باغات جو دنیا میں ہیں اس میں موجود درختان قلم بن دیں اغلام قلم کی جگہ والبہ مدادن اور تمام سمندر اور اس میں موجود پانی کی سیاہی بن دیں مدادن تمام درخ قلم بن جائے اور تمام سمندر سے موجود پن سات سمندر ہیں ہاں جی ہوا سب ایسا ہی بن جائیں وال اور زمین پورے کے پورا کاغذ بن جائے وال جن حساب اور تمام جنات دو دنیا میں ہیں جن کے تعداد کا میں اندازہ نہیں وہ ان فضائل کا حساب کرنے والے بن جائیں وال ان کتاب اور تمام انسان لکھنے والے بن جائے السلام فضائل کا لکھنے والا بن جائیں تو ما اص فضائل علی نبی پھر بھی علیم نبی طلِ السلام کے فضائل کی شمارش نہیں کر پائیں گے گنتی نہیں کر پائیں گے نہیں لکھ پائیں نہیں لکھ پائیں گے وہ فضائل ما اس فضائل علیم کے فضائل کا شمارش سے گنتی نہیں کر پائیں گے تو نگرانی اس حدیث کو آپ غور کریں تو آپ اندازہ لگیں کہ مولا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنے مقام و منزلت ہیں کتنی آپ کی فجلت ہے کتنا جو ہے آپ کے درجات ہیں آپ کے مقامات ہیں یہاں اللہ تعمت آپ دیکھو ایک قلم کتنا لکھتا ہے آپ اندازہ کریں ہاں جی پھر جو ہے ایک قلم کتنے کاغذ لکھتے ہیں اب یہاں پر میں تمام دنیا کے درخت قلم بن جائے ایک درخت کے کتنا قلم بن جائیں گے ہزاروں قلم تو صرف ایک درخت بن جاتا ہے دنیا میں اربوں خرموں میں قلم ہے اور ایک سیاہی جو ایک بوتل شاہی ایک رجسٹر بن کے لکھ لیتے ہیں اور دنیا کے سارے پانی رجسٹر سیاہی بن جائیں تو آپ اندازہ کریں کتنا اس سے چیزیں لکھ سکیں گے اور جو ہے تو تمام زور و زمین کاغذ بچ جائے ہاں جہ جی ایک صبح آغاز پہ ایک رجسٹر میں کتنے مطالب لکھا جا سکتا ہے یہاں تمام زور زمین کا آغاز بن جائے اور تمام انسان لکھنے والا بن جائے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے دنیا میں ایسے انسان ایک ایک انسان جو ہے ایک ایک ہزار کتابیں ہاں جی پانچ سو سات ہزار صفحات پر مشتمل کتابیں لکھ چکا ہے دنیا میں موجود ہے اس وقت تو انسان جو کم سے کم بھی کریں ایک انسان جو ہے وہ ہزار صفحے کی کتابیں لکھیں دنیا میں کتنے انسان آ چکے ہوں گے اور انسان جا چکے ہوں گے ہاں جی تو وہ تمام انسان جو ہے کتاب لکھنے والا بن جائے پھر تمام جنت اس کا حساب کرنے والے بن جائیں پھر بھی فرمایا ما آ صو علی عالب ناب طالب پھر بھی عالب ناب طالب کے فضائل جو شمارش نہیں کر سکتے ان کی بس میں نہیں کہ وہ تاریخ فضائل کم حاق و گنتی کر سکے لکھ پائے اس کو تحریر میں لا سکے تو عزا میں ہم یہیں کا اندازہ کریں کہ مولا علیہ السلام کا اللہ کے حضور میں کتنا مقام ہے منزلت ہے عظمت ہے ہاں جی اور اللہ کے دو ہی صاحبہ اندازہ کریں اور یقیناً انہیں عظمتوں کو سمجھ کر ان ہستیوں سے محبت محدت یقیناً پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی محبت پھر ان ہستیوں سے ان کی عظمت کو دیکھ کر ان کی کم کو دیکھ کر ہاں جی اور محبت یقیناً ہو جاتی ہے اور اسی سچی محبت اسی انہیں چیزوں کے جامع ان کی سچی معرفت ہوگی معرفت کے نجے میں محبت ہوگا محبت کے نظم میں ان کی ہوگی ہاں جی ان کی سیرت پر چلنا آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا اور یہی اصل محسوس ہے کیونکہ ان ہستیوں کی سیرت رسول کی سیرت ہے رسول کی سیرت اللہ کے حکم ہے اللہ نے فرما رسول کی سیرت پہ چلو تو آزان گرامی میں اسی قلمے کے ساتھ دعا کرتا ہوں پرم الگ ہمیں محمد عالم محمد کی صحیح معرفت ہو کر ان سے سچی محبت اور معدد ہو کر ان کے پاک سیرت پر چل کر ہمیں دنیا اور حرت میں کامیابی عطا فرما آمین